حمن اللہ <تصال> صحمن الحمد اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماں تب حسکین موجود تمام خرانگر عمیدہ نیشن موجود خوران گرام باغ تمام سامعین سب سے باب سے سلام کرتے ہیں ہمارے سیسردار کتاب شک اللہ میں سے ہیں باب الامان باب الامان و نظور یعنی قسم نظر اور وعدوں کے بیان میں یہ باپ ہے ان سے درسا ول کا لابھ تک پہنچایا تھا کل کے درس کے آخر میں جو ہے قسم کی دو قسمیں کیا تھا ایک منعقدہ قسم جو قسم ہے جس پر اثر مرتب ہوتی ہے اس پر پورا کریں تو سو مل جاتے توڑیں تو کفر لازم آتی ہے تو اس منعقدہ قسم کے بارے میں اس کے الفاظ جب قسم کھائیں گے تو اس کے الفاظ کس طرح ہوتے ہیں عربی زبان میں اس کے الفاظ بیان کریں جو قسم کے لئے طور پر عرب والے استعمال کرتے ہیں تو چاہ سو فرماتے ہیں وکانت درس نمبر دو ہاں جی باب العمان کا جو ہے درس نمبر دو ہیں بابل درس نمبر ایک الحمۃ درس نمبر دو ہے ہاں سوا نمبر دو سو پانچ سے شروع ہے رہا ہے شکر الحبت کا فرماتے ہیں وکانت الحمدللہ تو قسم کے جو الفاظ ہیں جس کے وہ بینڈ کریں شاست علیہ رحمٰن متِ وقان بحاظ حصہ قسم کے الفاظ اس طرح ہوں گے اور ہیں ان الفاظ میں قسم کے الفاظ تو قسم کھانے والے کبھی کہ کیوں کہیں گے بھائی جو ہے یعنی یعنی اللہ کی قسم اور طلّہ اللہ یہ سارے الفاظ عربی میں قسم تا با لاؤ سب قسم کے استعمال ہوتے ہیں یعنی بلّہ کے معنیو اللہ قسم تا تل او یا تاہِ اللہ قسم او اللّہ اللہ قسم او ہے ملّہ کے معنیو اللہ کی قسم او اے ملّہ کے معنیب اللہ قسم او اللہ امر اللہ کے معنی اللہ قسم ہے،, ہے،, ہے یہ سب قسم میں سرحیح الفاظ ہیں اوبا کے اللہ اللہ کے حق کی قسم اور بہار حق کے رحمٰن رحمان کے حق قسم اور بحاق کے رحیم رحیم یغ اللہ قسم الحسنہ میں سے رحیم کے حق کی قسم اس طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء السنا صفات کے وہ قسم او اور بی اسم من آخر یا کوئی اور اسم من آسما یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اور بے صفت المن صفات یا اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے کسی صفت کے ذریعے سے قسم کھائیں جیسے بولیں کہ جلال ہی یعنی اللہ کی جلال کی قسم اور عظمت اللہ کی بھی عظمت اللہ بی جلال اللہ اس طرح قسم کھائیں اللہ کے جلال کی قسم اور عظمت یعنی اوعظمت اللہ اللہ کی عظمت کی قسم اور قبریا اللہ کی بڑائی شان و ہن اور ربلاً رتبے کی قسم اوکا اللہ اس طرح بولیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات او کی قسم کھایا او بشین یا کسی ایسی چیز کے ذریعے سے قسم کھایا یہ من تعظیم ہی اللہ کہ ایک ایسی چیز کی قسم کھائے جس کے تعظیم سے اللہ کا تعظیم لازم آیا جیسے کَ نوی نبی جو ہے اللہ کا نبی ہے لہذا نبی کی قسم وال جیسے ملائکہ کی قسم بولیں وال کتاب آسمان کی ہے آسمانی کتابوں کی قسم والعہ کی قسم او یقین یا یوں کہیں یمین اللہ اللہ کی قسم یمین بلّہ اللہ کی قسم او آل بلّہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں او اوسم باللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں او اشد بلّہ میں, میں, میں اللہ کو گواہ رکھ کر قسم کھاتا ہوں اومیساق اللہ میں اللہ کے وعدوں کی قسم ہاں جی اور عہد اللہ اللہ کے عادت اور وعدوں کی قسم اور بھی کتاب اللہ اللہ کی آسمانی کتابوں کی قسم اللہ کی کتاب کی قسم اور بھی اللہ کلام اللہ وہی قرآن باق ہے اللہ کی کلام اللہ کی قسم اوب القرآن یا و قرآن کی قسم ہاں جی اسم کے الفاظ بولیں کبھی یہ الفاظ کی ذرا سے قسم کھانے کے بعد پھر قسم کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ بھی کہیں اور تالیزِ نقصم یعنی کو مزید مزید جو مضبوط کرنے کے لیے ہاں جی قسم کو مزید جو ہے مضبوط کرنے کے لیے پھر اللہ بلّہ والا کہنے کے بعد پھر یہ اضافہ کریں او ہاں جی اوی قسم کو مزید مضبوط کرنے کے لیے صحت کرنے کے لیے قسم کو یقول یوں کہیں یعنی اللہ قسم کھانے کے بعد بولے او اللہ بلّہ کہنے کے بعد بولیں انا بری من اللہ یعنی اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں اللہ سے برات چاہتا اللہ سے دور ہوں میں اللہ سے دور ہو جاؤں یا و اللہ برمنی یا اللہ مجھ سے دور ہو یعنی اگر میں جو ہے اللہ سے اللہ مجھ سے برات چاہیں اللہ مجھ سے دور ہو اگر میں نے ایسا نہیں کیا قسم کھا کے بولیں گے یا کہیں وہ انا من اللہ یعنی پہلے قسم بولتے ہیں وہ اللہ میں یہ کام کروں گا اس طرح بولتے ہیں اس کے بعد پھر اس لفظ کا اضافہ کرتے ہیں اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو النا باری مین القرآن پھر میں قرآن سے دور جاؤں اور میں نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں دور جاؤں اور میں اسلام یا اسلام سے میں دور ہو جاؤں پہلے قسم بولتا میں ایسا کروں گا اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا اس کے بعد جو ہے اگر میں نے مخالفت کیا تو پھر یہ جملہ بھی بتا دیتے ہیں کہ میں باری ہوں من علیہ اسلام سے میں دور ہوں او یہ عقولہ یا کہیں بھئی اللہ کی قسم پہلے کھاتے ہیں اگر میں نے ایسا نہیں کیا واللہ اللہ میں یہ کام کروں گا بولتے اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو انا کافی پھر تو میں کافی ہو جاؤں اور آب جو صنم ہے اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میں بت پرس ہو جاؤں آب تعبارات کو سنم بتانی بت پرست بت پرس ہو جاؤں اور مجوسی نے اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میں آتش پرش بن جاؤں ماجوسی بن جاؤں او یہودیوں اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میں یہودی بن جاؤں اور نسرانی ان یا عیسائی بن جاؤں کرسچن بن جاؤں اگر میں نے ایسا نہیں کیا پہلے قسم کھاتے میں ایسا ضرور کروں گا پھر بولتے اگر ایسا میں نے نہیں کیا تو پھر میں مجوسی بن جاؤں میں یہودی بن جاؤں اس طرح اپنی قسم کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سن کے قسم کھاتے ہیں عمل زبانوں میں بھی ہوتی ہے اس طرح اگر میں ایسا ضرور کرنے والا بھی اگر نہیں کیا تو میں کافر کا بچہ بنوں گا میں کافر کا بچہ ہوں اس طرح بولتے ہیں ہاں جی اب حرماتے ہیں اس طرح آپ نے قسم کھایا تو قسم کے الفاظ تو شرعی ہے صحیح قسم ہے اس قسم کے الفاظ ہیں اب اس کے بعد جو ہے فین اوہ اگر اس نے پورا کرنے دے وفا کر دے بے جو آپ اس نے کیا اللہ کے کی ساتھ قسم کے ساتھ اس نے قسم کھایا میں روزہ رکھوں گا میں قسم کھایا میں فران کی خدمت کے لیے آؤں گا جو بھی اس نے شریعی کام کا قسم کھایا پھر اس کو پورا کیا وہ اوفا پورا کہ ماں جو اس نے قسم کھایا تھا اس نے کام کو اس معاشرت کے مطابق کام کو تو جزا اللہ خیرن تو اللہ تعالیٰ اس کو جزائ خیر دے گا جزا اللہ اللہ اس کو جزا دے گا اس کے صاف و راجین دے گا خیرن بہترین جزا دے گا یو ہی اگر اس نے قسم کھایا میں یہ نئے کام کروں گا یا یہ جائز کام کروں پھر اس قسم کو وفا نہیں کیا اس کو پورا نہیں کیا تو کیا ہوا فالحل کا تو پھر اس پر قسم کا کفارہ واجب ہو جائے گا کما زکار تو ہو اس سے پہلے والے درس میں قرآن آیت کی روشنی میں اس کا کفارہ بیان ہو گیا قرآن پاک میں کفار آپ کو بتایا جو ہے اگر قسم توڑنے کی صورت میں صحیح شرع قسم تو قرآن نے فرمایا جو ہے اس کو دس مشروں کو کھانا کھلائیں درمیانہ یا جو ہے دس مشروں کو کپڑا پہنائیں یا جو ہے ہاں جی غلام آزاد کریں یہ تین کام اگر یہ تین کاموں میں سے کوئی نہیں کر سکا تو پھر جو ہے پھر تین دن روزہ رکھیں تو یہ قسم اصل تو پہلا تین ہے وہ تو ان میں سے جو بھی کریں وہ اگر نہیں ہو سکا تو پھر تین دن روزہ رکھنے کا قسم یہ قسم کا کافرا اس کو پورا کرنا پڑے گا یا سرمایہ وہ علم یو ہے اگر اس نے قسم صحیح شریعی قسم کو وفا نہیں کیا پورا نہیں کیا خالل کافارت و تو تو اس پر واجب ہے لازم کفالہ ادا کرنا کمر جگہ جیسے چراچ میں نے ذکر کیا من قبل سے پہلے نکلوا لین درس میں درس ایک میں وہ بھی آیات کے ذیل میں جو قرآن میں ہی اللہ نے اس قسم کے کفار کو بہن فرمایا تو ایک تو وہ قسم کا کفالت دینے واجب ہے تو علاوہ وا توبہ تو بھی کرنا سو واجب ہے اماں ہنی صفی جس چیز کے بارے میں اس نے قسم توڑا انماس ہانی صفی جس کا اس نے قسم توڑا ہے ہنس قسم توڑنے کے میں جس چیز کے بارے میں اس نے قسم کھا کے توڑا ہے اس کے بارے میں توبہ کریں اہم میں ایسا غلط کام نہیں کروں گا بول کے اللہ کے حضور میں توبہ کریں کیونکہ یہ قسم توڑنا گناہ ہے اس لیے تو کفارہ ہوا ہے تو توبہ بھی کریں کفارہ بھی ادا کریں دونوں کرنے پڑے گا تو یہ ہو گیا قسم مناقضہ قسم صحیح شریع قسم ہاں یہ آپ سے کر سکنے والا شریعت میں جائز ایک قسم کو آپ نے قسم کھایا چیز کے بارے میں تو پورا کیا تو آپ کو ثواب اور حاضر ہے پورا نہیں کیا تو آپ کو کفال دینا پڑے گا یہ مناقضہ قسم میں اما غیر المناقضہ قسم وہ قسم جو منعقد نہیں ہو آپ نے قسم تو کھایا نہیں شران اس قسم کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اس پر جو ہے اس قسم کے شرع حصے نہیں اس کو غیرمنعقدہ کا وہ غیر المنعقدہ قسم کیا ہے وہ کیا ہے وہی وہ اللہ یعنی اس کی بھی دو قسمیں ایک حرام و مغرون ایک غیرمنعد قسم ایک قسم میں جو حرام ہے دوسرا ہے عمل حرام کیا ہے حرام غیرمنعقدہ قسم اور اس کا توڑنا پر واضح اس پر توبہ کا خلا کچھ بھی نہیں پھل یمین الغموش تو حرام قسم یمین غموز ہے یمین خاموش کیا ہیں سر پھر مدا کے دے رہے ہیں آپ نے جو ہے ایک گزرے ہوئے کام کے بارے میں قسم کھایا ٹھیک ہے ایک واقع شدہ ایک کام کے بارے میں قسم کھایا جبکہ وہ کام ہوا ہی نہیں ہے ایک کام ہوا نہیں آپ نے وہ قسم کا چیز ہو گیا ہے بول کے تو یہ ہوتے وہ یمین خاموش جھوٹا قسم یعنی ایک کس کام کے ہو گیا بول کے قسم کھاتے ہیں واقع میں وہ کام سرے سے ہوا ہی نہیں تو اس کو جھوٹا قسم بولتے ہیں تو حرام عمل حرام بر حرام قسم فلیمین الغموش یمن یمین غموش کی قسم یمین غموش ہے اس کا جھوٹھی قسم الفاظ میں وہ جھوٹھی قسم جھوٹھی قسم کیا ہے وہ یہ وہ یہ لفا ایک یہ بندہ قسم کا علامر من العمرن ماج ہے عالامرین کسی بھی کام کے سلسلے میں مین الم عمر گزرے ہوئے ایک کام کے سلسلے میں قسم کا ایک کاجب اندر حال کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو بولے فلاں شاہ آیا تھا فلاں نے یہ کام کیا تھا بولے حالانکہ کیا ہی نہیں ہے میں نے فلان کام کیا بول کی قسم کھاتے ہیں وہ تو بتا بھی وہ کیا ہی نہیں ہے تو اس کو بولتے ہیں یمین غموس اینڈ یعنی جوٹھا قسم تو یہ جو ہے جو جو قسم کھانا ایک چیز ہوا ہی نہیں ہوا ہی بول کے قسم کھانا یہ ایک جو عظیم جو جوٹھا قسم ہے اس قسم کے کھانا حرام ہے عمل مغروح قسم کیا ہے مغروح جو خدا کو پسند نہیں ہے فل یمین بلا و قسم ہے بے عدا قسم ہے مطلب یہی ہے وہ کیا ہوتے اللہ کو قسم واللہ کو یہ کہ ائیا کو یہ کہ آپ کہیں فلم محاکاتے اپنے گفتگو میں بلازم بدون کسی ضرورت کے بدونے کسی مجبورے کے دوسرے نے آپ کو کوئی قسم نہیں چڑھا ہے آپ نے کوئی بات کی اس نے نہیں کہا آپ سے قسم کھاؤ میں نہیں مانو ایسے کوئی نہیں کہا آپ نے اپنے عادت کے بنیاد پر قسم کھایا تو اور ماتیں یمین اللہ کو یہ اللہ قسم یہ اللہ قسم بے عدا قسم ہاں میں کیا ہیں؟ و یہاں یا قول یہ یمین کی اللہ کو یہ یا عقل یہ کہ بندہ کرے پھر موقعاتے اپنے عام جو ہے گفتگو میں بلا جت بدونے کسی ضرورت کے کہیں کیا کہیں لا واللہ اللہ اجے ہے کوئی بھی بات کی اسی بات جو ہے قسم کہتے ہیں بیتو کا لا واللہ نہیں اللہ کی قسم یا کہتے ہیں اویوں کا ای ہاں واللہ اللہ اللہ کی قسم ہاں اللہ کی قسم یا اویال بزن علاشین یا آپ نے قسم کھایا ایک کسی بھی واقعے کے بارے میں صرف گمان رکھتا ہے اس کام کے ہونے کے بارے میں گمان رکھتا ہے اس گمان کی بنیاد پر آپ قسم کھاتے ہیں قسم صرف یقین پر کھا سکتے ہیں یا گمان پر قسم کھایا اویا الحبضََََََََََََََََََََ نے کسی کام کے بارے میں صرف گمان پر قسم کھایا اعلیٰ شین کسی کام کے بارے میں گمان یہ تھا کہ یا جو آپ گمان کر رہے وہ بندہ گمان کرتا ان واقع یہ فلاں کام واقع ہو گیا بول کے اس کو گمان ہے تو اسے گمان کی بنیاد پر وہ قسم کھائیں تو یہ مکرو ہے بھئی قسم کھانا کسی کام کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں جب تک یقین نہ ہو قسم کھانا جائز نہیں ہے ہاں جی ایک چیز کے بارے میں آپ کو صرف زن ہے گمان ہے اس پر وہاں ہویا ہونے نہ ہونے کا اس پر قسم کھانا مکرو ہے شرم والے سے بھی واقع نہیں ایک چیز کے واقع ہونے کے بارے میں یا زمانہ نو یہ کہ گمان کرتا تھا نو واقعی یہ کام ہو چکا والے میں بھی واقع حالانکہ وہ کام واقع نہیں ہوا ہے تو صرف زن کی بنیاد پر قسم کھایا ہاں جی؟ تو زن کی بنیاد پر کسی کام کے واقع ہونے کا قسم کھایا واقع میں وہ چیز سے نہیں ہوا ہے تو اس کا یہ قسم جو مخرو قسم ہے آواز فرماتے فل یمین الل ماضی پر قسم کھانا کسی گزرے ہوئے چیز کے بارے میں آپ نے قسم کھایا فلاں ایسا کیا فلاں آیا گیا جو بھی بولیں گے وہ قسم ان تاب عقل واقع اگر وہ مطابقت کے واقع کے ساتھ آپ نے جیسا بولا تو ویسے تھا ہاں آپ نے کہا فلاں نے یہ بات کی بولا واقع میں بھی بہت نے ایسی بات کی تھی فلاح اگر ان تاب اور کے مطابق ہو سکے قسم کا نمبر تو یہ نیکی ہے ہاں جی وہ ان لم یطابق واقع اور اگر واقع کے مطابق نہیں ہے اور آپ نے جان بوجھ کے جھوٹا قسم کھایا تو کہاں خاموش تو یہ اس قسم کو قسم میں خاموش کرتے ہیں یعنی جھوٹی قسم ہے اس قسم کو جھوٹا قسم بولتے ہیں اور یہ شرن صحیح نہیں ہے آگے فرماتے ہیں وہ یمین المقر ایک بندے کو قسم کھانے پر جبر کرے جبر کرے تو تم قسم والو تو اس کے قسم کی کیا حکم فرماتے ہیں وہ یمین المقرہ جس کو قسم کھانے پر مجبور کرے تو وہ لاغو ہے لاغن لاغو ہے اس پر شہری پر کوئی اثر مرتب نہیں اس کو توڑے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ اس نے خوشی سے قسم نہیں کھایا اپنے ارادے سے قسم نہیں گیا. اس کو اچھا مجبور کیا آنجی ہے اس کو ڈرا کے قسم دلوایا تو یہ شرن یہ قسم منعقد نہیں ہوتی ہے اس پر کوئی شرع اثر مرتب نہیں ہوتا پہ اسی طرح المزل سر مجمون شاذ کا پاگل شاس کا بس سوی چھوٹے نابالغ بچے کا وہ ظاہل اور وہ شاذ جس کا عقل زائل ہو چکا ہے کس وجہ سے بھی مشکل کسی نشاور چیز کے کھانے کی وجہ سے عقل زائل ہوا تو اس کا قسم اول مجنن یا پاگل کرنے والے کس چیز کو کھا کے عقل ذائل ہو گیا پھر یہ قسم کھائیں اول مورکد یا خواب آور کوئی چیز کھا کے اس کا عقل ہوا خواب شدید غلبہ خواب ہے تو اس کا قسم یہ سب جو ہیں ہاں جی غیر منعقدہ قسم ہے ہاں جی یہ یہ قسم سب ان اس کوئی بھی مناقض نہیں ہے اسی طرح فرماتے ہیں یہ بات ختم ہو آگے والف اس طرح وہ شغل جو اللہ کے قسم کھاتا ہے کس نیت کے لیے لیکن مومن مومنتا کسی مومن کو نجات دے من مورتتن دن کسی جو ہے توقن محل کا تواخن جو ہے واقع سے موقع سے کسی توقن ورتہ حالت اور موقع سے نجات دلانے کے لیے قسم کھایا میں آپ کے گھر میں ایک مومن اللہ کا نیک بندہ چھپا ہوا ہے دوسرا بندہ کی ہیں بھئی آپ کے گھر میں فلاں چھپا ہوا میں دے دو تو آپ قسم کھاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بے گناہ شاہ ہے ظالم شاخ اس کو پکڑنے کے لیے آپ نے قسم کھایا اس کو اس سے ہلاک آمیز واقعے سے جان چھٹانے کے لیے تو یہاں پر گناہ نہیں ہے من وارتہ تن مہلکہ تن واقعہ ہلاکت آمیز واقعہ اور مزد یا نقصان دہ اچھے واقعے سے بچانے کے لیے اور من ظالمین یا کسی ظالم سے بچانے کے لیے آپ نے قسم کھایا تو اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ قسم بھی مافواد میں سے وہ علم یقین مطالعہ مطابق واقع ہاں جی لاء ترت والے عل نجات اب یہ قسم جو آپ نے کسی کے جان بچانے کے لیے قسم کھایا ہے اس نے اب جو آپ کے گھر میں تھا آپ نے بولا نہیں بول کہ آپ نے قسم کھایا اس کی جان بچانے کے لیے تو آپ کی یہ قسم و علم اگر چین نہ ہو مطابق واقعی کے مطابق نہیں بھی ہے اب نے کہا ہمارے گھر میں نہیں ہے واقعی. گھر میں تھا تو آپ کی قسم تو واقعہ مطابق نہیں ہونے نہیں ہوا اس کے باوجود بھی لا ترت مرتب نہیں ہوتے آپ کی اس قسم پر علم نجات سوائے نجات کے یہ قسم آپ کے لیے باعث صواف ہیں با نجات ہیں آپ کو اس قسم پر نجات ہیں بل درجات بلکہ نہ صرف نجات ہے. آپ کو اونچے درجات ہوں گے کیونکہ آپ نے ایک بند عومن کو ظالم کے ہاتھ سے بچانے کے قسم کھایا کسی بڑے نقصان سے بچانے کے قسم کھایا اس کو کسی مشکل سے نکالنے کے قسم کھایا تو سچ مجھ آپ کو مشکل کا احساس ہے تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ سخ فرماتے ہیں آپ کے لیے نجات ہیں بلکہ درجات ہیں پاش کے جاس یہیں پر اتفا ہوتا ہے الحمدللہ